فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل للم من الشيطان الرجيم من حمده ونفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فعدا سلق ابادی فنّی قریب اجیب داوت دا دنی فلبلی لا الحم یرشون سب سے پہلے ہر طرح کی حمد الصنا تعریف و توصیف عظمت و بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگنتیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے واحد مقبول دین دین اسلام کا پیروکار بنایا ہماری رشت و ہدایت کے لیے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا راستہ ہم کو دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اپنے خالق کا تعارف ملا انسانیت اپنے خالق سے غافل تھی انسان اللہ سے مانگنا بھول گیا تھا بلکہ جس زمانے میں اللہ کے نبی وسلم کی بےست ہوئی انسان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دعائیں کس سے مانگنا ہے اور دعائیں کیسے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذہبی جال سازوں نے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے بندہ جو عام انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا اس کی رسائی اللہ تعالیٰ تک ممکن نہیں ہے جو مذہبی ساز تھے مذہبی رہنما تھے اور مذہب کے ذریعے سے جن کو اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی فائدے پورے کرنے تھے ان مذہبی رہنماؤں نے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہاری پہنچ اللہ تعالیٰ تک ممکن نہیں ہے تم ڈائریک اللہ تعالی تک نہیں پہنچ سکتے تم کو اگر اللہ تعالی تک پہنچنا ہے تو تم کو ہمارا سہارا لینا پڑے گا بغیر ہمارے سہارے کے بغیر ہمارے تعاون کے بغیر ہمارے وسیلے کے تم اللہ تعالی تک ڈائریک نہیں پہنچ سکتے اس ذہن سازی نے اس جال سازی نے عام انسان کو اللہ تعالی سے بہت دور کر دیا تھا ہر انسان کو یہ لگتا تھا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو مجھے پہلے اس مذہبی رہنما تک پہنچنا پڑے گا زمانہ جاہلیت میں مشرقین مکان نے مختلف طرح کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور پوجا کرنے کی وجہ کیا تھی وہ کہتے تھے ہاولا شفع ان دلہ کہ یہ بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے ان کو لگتا تھا کہ اللہ ڈائریک ہماری نہیں سن سکتا اللہ ہم سے بہت دور ہے ہماری آوازیں اللہ تک نہیں پہنچتی ہماری فریادیں اللہ کے قبول نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو ہم کو ان سہاروں کی اور ان وسیلوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے جھوٹے معبودوں کا سہارا لیا ہوا تھا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا پہلی بات کہ مانگنا کہاں سے ہے اور پھر ہم کو سکھایا کہ کی مانگنا کیسے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علّم سے پہلے انسانیت یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کہاں سے مانگنا ہے کس سے فریاد کرنی ہے انہوں نے جھوٹے معبود بنا کر کے رکھے تھے بیماری سے شفا دینے کے لیے کوئی الگ معبود بے اولاد کو اولاد دینے کے لیے الگ معبود فقیر کو غنی کرنے کے لیے الگ معبود جنگوں میں فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے الگ معبود ہر ہر ضرورت کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا کر کے رکھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو مانگنا کہاں سے ہے دیتا کون ہے سوال کس سے کرنا ہے ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے جھولی کس کے سامنے پھیلانا ہے فریادیں کس سے کرنا ہے کس سے گڑ گر ہے کون ہے جو عطا کرتا ہے کون ہے جو مرادیں پوری کرتا ہے یہ کتنا بڑا اللہ کے نبی کا احسان ہے جب اللہ اس لیے میں یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں اور یہ بات میں بہت دل سے کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ درود جو ہے نا یہ محبت کے جذبات سے نکلنا چاہیے یہ احسان کا ایک جذبہ اللہ کے نبی اسلم نے جو احسان ہم پر کیا ہے اس احسان شناسی کا اور شکر کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے کہ ہم کو کم سے کم یہ تو پتا ہے کہ مانگنا کہاں سے ہے فریاد کس سے کرنا ہے دعا کس سے کرنا ہے ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے کافر کتنا بے بس ہے کافر کتنا لاچار ہے وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ کہاں فریاد کرنی ہے کس سے دعا کرنی وہ کس کس سے دعا کر رہا ہوتا ہے وہ جانوروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے وہ بے جان مورتیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے وہ قبروں کے سامنے سر جھکا رہا ہوتا ہے وہ مٹی اور پتھر کے معبودوں سے فریادے کر کے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی اسلم نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو یہاں سے مانگنا ہے اللہ سے دعائیں کرنی ہے اللہ سے فریادے کرنی ہے یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم وہاں سے مانگتے ہیں جہاں سے ملتا ہے جو دیتا ہے اور لینے کے بعد ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے تو ایک تو اللہ کے نبی کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ دعائیں کس سے کرنی ہیں فریادیں کس سے کرنی ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی سکھایا کہ دعا کیسے کرنی ہے فریاد کیسے کرنی ہے اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے اور اللہ سے کیسے مانگنا ہے یعنی اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوا ہے نا اللہ کے نبی وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ اس حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے کس معاملے میں اللہ نبی ہمارے لیے عثمائے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ نبی ہمارے لیے نسمائے چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی ہو چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ... ذاتی زندگی ہو چاہے اللہ کے نبی کا تعلق اللہ سے کیسے تھا بندوں سے کیسے تھا اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں اللہ کے نبی اسلم کی زندگی کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں اللہ کے نبی اسلم اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں ہمارے لیے اس وار نمونہ ہیں اور اللہ کے نبی زندگی کی زندگی کے جو بہت سارے پہلو ہیں اس میں سے ایک بڑا پیارا پہلو ہے ابدیت کا کہ اللہ کے نبی ابد ہیں اللہ کے نبی اسلم بندے ہیں اللہ کے چہیتے بندے ہیں اللہ کے مثالی بندے ہیں ایک عبد ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوا ہے کہ بندہ اللہ کا کیسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی تھے جیسے ہیں یعنی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں نا اللہ کے نبی کے اخلاق بھی اسواں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی اسواں اللہ کے نبی کے معاملات بھی اسواں اللہ کے نبی کے اپنے ذاتی اعمال اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صل کے بیت الخلاء کے آداب بھی ہمارے لیے اسواں تو ان بہت سارے پہلوؤں میں اللہ کے نبی السلم کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم ابو تھے اللہ کے نبی بندے تھے بہترین بندے کائنات میں ان سے پیارا ان سے محبوب اللہ کا اس سے زیادہ چہتا بندہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا سید آدم آدم کے اولاد کے سردار ہیں اور یہ سرداری صرف دنیا کے معاملات میں اللہ کے نبی حاصل تھی بطور ایک بندہ ہونے کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں سارے بندوں کے سید العابدین ہیں سید العباد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بندوں کے سردار ہیں تو ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی اسلم کی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمارے لیے مثالی ہے اگر ہم کو دیکھنا ہو کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے کیسے تعلق تھا اگر ہم کو سیکھنا ہو کہ بندہ اپنے رب سے فریادے کیسے کرے دعائیں کیسے کرے مانگے کیسے ہاتھ کیسے پھیلائے ہم دیکھیں کہ اللہ کے کی نبی کیسے مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی وسلم نے ہم کو یہ بھی بتایا کہاں سے مانگنا ہے ہم کو یہ بھی سکھایا کیسے مانگنا ہے کیسے فریاد کرنی ہے یعنی اللہ کے نبی وسلم کا جو اللہ سے تعلق تھا وہ ایک مثالی تعلق تھا اور اس مثالی تعلق کو اگر آپ کو گہرائی سے دیکھنا ہو تو ایک بڑا پیارا موضوع ہے یہ موضوع میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کسی وقت مناسب وقت میں آپ لوگوں کے سامنے میں اے اے اس کو لوں حالانکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے لیکن ساری اس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ایک بڑا پیارا پہلو ہے وہ بطور اب اللہ کے نبی اسلم کا اللہ کے اللہ تعالی سے جو تعلق تھا اس کو ہم دیکھیں کہ اللہ کا اللہ کے نبی کا اپنے رب سے کیسا تعلق تھا یعنی ایک اللہ کے نبی ہم کی شخصیت کے دو پہلو ہے نا ایک پہلو نبوت والا ہے اور ایک پہلو ابدیت والا ہے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ... اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم آ... شہادت کا کلمہ پڑھتے تو ہم کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد عبداللہ و رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اسلم اللہ, اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ شخصیت کے دو پہلو ہیں رسالت اور ابدیت رسالت میں ہم بہت گفتگو کرتے ہیں یعنی رسالت کا جو ظہور ہوا وہ دعوت میں ہوا اللہ کے نبی نے دعوت کیسے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کمیشن آگے کیسے بڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمے کو بلند کیسے کیا یہ دعوت رسالت کا جو مظہر ہے وہ دعوت میں ہوا اور جو ابدیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے البدیت کی جو, جو ایک پہلو ہے اللہ کے نبی کی شخصیت کا اس کا مظہر ہے دعا اگر اللہ کے نبی علیہ وسلم عبد کیسے تھے یہ دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے کہ کی اللہ تعالیٰ یعنی چھ... یعنی دعوت جو ہے وہ تو ایک ظاہر معاملہ ہے وہ تو انسانیت کے سامنے سارا ہوتا تھا لیکن دعا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا اپنا ایک پرسنل تعلق تھا ایک ذاتی تعلق تو یہ ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا یہ ایک بڑا پیارا موضوع ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک بندہ ہونے کے حیثیت سے اس کا مطالعہ کریں اور اس میں بھی خاص طور پہ بندگی کی جو بہت سارے مظاہر ہیں اس میں سے ایک مظہر جو ہے وہ ہے دعا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے کیا تھے اور کیسے مانگتے تھے تو آج کے درس میں انشاءاللہ شاء اب یہ تو اتنا لمبا موضوع ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بہت مختصر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کی تفسیر و تشریح کر دی جائے تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چنندہ جو چند دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں پھر ان کے معنی پر ہم غور کریں اور ہم یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں کرتے تھے تو چند دعاؤں کو میں نے منتخب کیا ہے اور ان چند دعاؤں میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے جس کا ذکر پچھلے درس میں بھی آیا تھا سید الاستغفار سید الاستغفار یہ اللہ کے نبی وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ سمجھ لیں یہ میں اگر آپ عربی تھوڑی بہت جانتے ہوں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی استفال کا جو باب آتا ہے علیف سین اور تا جب کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنا یہ معنی پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا تو استغفار اپنے آپ میں ایک بڑا عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی استغفار جو ہے اللہ بندہ بہت ساری جو دعائیں کرتا ہے ان دعاؤں میں سب سے اعلیٰ ترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بخشش طلب کرے اللہ تعالی سے بندہ بخشش طلب کرے اب اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جاتا ہے اس میں بخشش سب سے اعلیٰ چیز ہے اب بخش طلب کرنے کے بہت سارے سیگے ہیں بہت سارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کی جا سکتی ہے بخش طلب کرنے کے استغفار کے سارے سیگوں میں سب سے اعلیٰ سیا یعنی جو کلمات جو الفاظ جن سے آپ بخش جیسے اللہ مغفرلی آپ پڑھتے ہیں یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں اور بھی جو ہے مغفرت طلب کرنے کی بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ان ساری دعاؤں کے دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا استغفار کی سید کا مطلب ہوتا ہے سردار اور استغفار مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا تو استغفار کی جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے دعا سب سے افضل دعا اللہ نے بھی فرمایا سید الاستغفار ہے اور سید الاستغفار کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا اہدک ووعدک مستتعدو وعوذ بک من شر ما سناتو ابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنب فاغفر لی فانہو لا يغفر الزنوب الا انت اب یہ بہت ساری دعائیں میں شروع میں ہی واضح کر دوں آپ کو کہ بہت ساری دعائیں اس میں ایسی آئیں گی کہ بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ دعائیں یاد ہوں لیکن ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری دعائیں تو ہم کو یاد ہوتی ہیں ان دعاؤں کے معنی ہم کو پتہ نہیں ہوتے تو آج کے درس کا ایک فائدہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ جو دعائیں ہم کو یاد ہیں ان کا معنی ہم انشاء اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے یا بعض مرتبہ اوپری طور پہ ایک ترجمہ تو پتا ہوتا ہے لیکن ڈیپ میں جا کر کے ہم اس کے معانی کی گہرائی کو نہیں سمجھتے تو ان شاء اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے دوسرا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ میں سے محنتی لوگ ہوں گے وہ اگر مجھ سے طلب کریں گے تو میں دعائیں ان شاء آپ کو بھیج دوں گا آپ اس کو یاد کر جو دعا آپ کو پسند آئے تیسرا ایک فائدہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ نہیں اتنی دعائیں یا عربی جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں یاد کرنا عربی میں ذرا مشکل ہوتا ہے وہ کم از کم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ کے نبی صاحب اسلم مانگتے کیا تھے دعاؤں میں کیا کیا چیزیں اللہ کے نبی مانگتے تھے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر آپ وہ عربی الفاظ یاد نہ بھی کر پائیں ان کا ترجمہ اور ان کے معنی کی گہرائی کو سمجھ لیں گے تو آپ اپنی زبان میں بھی انشاء اللہ وہ چیزیں طلب کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی اصل تو یہ ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے جیسی ثابت ہے ویسی پڑھی جائیں یہ بہت افضل چیز ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا خراب رویہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ و وظائف کا ایک اچھا خاصا مجموعہ رکھتے ہیں یعنی ان کے صبح و شام کے اسکار بہت سارے ہوتے ہیں لیکن سارے اسکار اور دعائیں جو وہ پڑھتے ہیں سب من گڑت ہوتی ہیں نہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ بہت بلکہ بہت ساری دعائیں اس طرح کی پڑھی جاتی ہیں جن کے الفاظ اور سیغے تک کے غلط ہوتے ہیں تو بندے کے لیے بہت ऐब की बात है ये माम तयम रह बात लिखी है कि बड़ी ऐब की बात है कि इंसान सुबह शाम दुआएं तो कर रहा है लेकिन दुआएं कौन सी ایک بھی دعا اس میں اللہ کی سوال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فلاں نام کا ذکر کرنا جیسے یا و یا, مجیبو یا مجیبو اتنی مرتبہ کہنا ہے. کسی بھی اللہ تعالی کے نام کا صرف نام کا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کچھ نہ کچھ طلب کیا جاتا ہے نام لے کر کے, اس کے بعد کچھ طلب کیا جاتا ہے اللہ یا مجیب اس کے بعد کچھ طلب بھی کرنا ہے صرف نام کا ذکر کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو بہت سارے لوگ بہت محنت سے بہت سارے اسکار پڑھتے ہیں لیکن ان کے جو اسکار کا مجموعہ ہوتا ہے صبح شام کا اس میں ایک بھی دو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوتی ہے تو, اولاً تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیں اچھا اگر یاد نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم جب اس کا ترجمہ ہم کو بتا چل جائے گا تو ان اللہ تعالی ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان میں یہ چیزیں اللہ رب العالمین سے طلب کرنے لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں میں جیسے جو جو اللہ کے نبی سے اسلم مانگتے تھے میں بھی وہ چیزیں جو ہے وہ مانگوں وہ چیزیں اللہ تعالی سے طلب کروں اب دیکھیے استغفار تو اللہ تعالیٰ بہت محبوب ہے نا اللہ کو کہ بندہ گنا کرنے کے بعد جب اللہ سے آ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے سے بہت محبت کرتا ہے آ کے بندہ جو ہے اس کو اعتراف ہو گیا اپنے گناہ کا احساس ہو گیا وہ آ کے اللہ کے حضور میں اعتراف کر رہا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے حدیث میں تو آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس بخشش طلب کرنے سے کہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ شخص جس کا لمبی حدیث ہے آپ کو پتا ہوگی کہ جس کا اونٹ غائب ہو گیا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا صحرا کے اندر تھا یعنی اس کی موت کا امکان تک بن گیا تھا نا کیونکہ اب وہ صحرا میں اگر اونٹ غائب ہو جائے تو انسان وہی پر ایڈیا رگڑ ڈگڑ کے مر جائے گا لیکن جب وہ ڈھونڈتے ہوئے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ اپنی جگہ واپس اس کو مل گیا اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے میں تیرا ربو یعنی خوشی میں اپنی زبان نہیں سنبھال پاتا اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے تو اب مغفرت کے بہت سارے سیرے ہیں اللہ نے فرمائے کہ سید الاستفار یہ سی بخاری کی روایت ہے سید الستغفار یعنی سارے استغفار کے کلمات میں ان کا سردار سید کا مطلب ہوتا ہے سردار وہ کیا ہے وہ کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا اہدک ووعدک مستتاتو فعوذبک من شر ما سنعتو ابو علاکہ بنعمتک علیہ وابو علاکہ بذنبی فاغفر لی فانہو لا يغفر الزنوب الا انت اب یہ کیا ہے دعا کا معنی کیا ہے اللہم انت ربی اللہ تعالی تو میرا رب ہے دیکھیے دعاوں میں وسیلہ لگانا چاہیے بندے کو بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے ہم بالکل وسیلہ مانتے ہیں وسیلے کا کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے قرآن مجید کی اکثر دعاؤں میں وسیلہ آتا ہے پر وسیلہ کس چیز کا لگانا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لگائیں سب سے پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا اللہ کی عظیم صفات کا اللہ کو اس کے کرم کا اس کے فضل کا اس کی عظمت کا حوالہ دے کر کے اللہ سے کچھ مانگا جائے یہ اصل وسیلہ یہ ہے تو بندہ اللہ کی حضور میں پہنچا ہے تو سب سے بڑا وسیلہ کیا منگا لگاتا ہے اللہ انت ربی اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے ہاں ربو بیت آپ دیکھیں گے کہ دعاؤں میں سب سے زیادہ جس اللہ تعالی کے اسمائے حسنا میں جس نام کا سب سے زیادہ وسیلہ لگایا جاتا ہے وہ کون سا نام ہے رب رب اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر دعاؤں کے شروع میں ہم ربنا یا ربی ہاں اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں تو بندہ آ کر کے پہلے اعتراف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نام ایک ساتھ آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ ربوبیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے بھی رب رب, ایک رب جو اللہ تعالی کا نام ہے نا وہ اللہ تعالی کا نام جو ارب ار ہے اس میں بہت سارے جو اللہ تعالی کے دوسرے نام وہ ہیں وہ سما گئے سارے نام اس کے اندر ہیں رب کا مطلب خالق بھی تو ہے مالک بھی تو ہے رازک بھی تو ہے میرے معاملات کو کنٹرول کرنے والا بھی تو ہے میرے امور میں تصرف کرنے والا بھی تو ہے تو بندہ سب سے پہلے اللہ تعالی سے اللہ کے رب ہونے کا وسیلا لگاتا ہے رب ہونے کا حوالہ دیتا ہے بندہ کہتا ہے اللہ انت ربی اے اللہ تو میرا رب ہے ہاں دیکھیے اس, اس لئے آپ حدیثوں میں بھی دیکھیں گے قرآن کی آیتوں میں بھی دیکھیں گے سب سے زیادہ انبیاء جو دعائیں مانگتے تھے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی روبیت ہی کا وسیلہ لیتے تھے جیسے حضرت ابراہیم اسلام کی دعائیں ربی جا اللہ اے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا تو لاہ اللہ انت اے میرے مابود لا الہ لا علاحا اے میرے رب لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ انت سوائے تیرے اب یہ بہت بڑا وسیلہ ہے توحید کا وسیلہ بندہ آ کر کے اعتراف کر رہا ہے کہ میں مشرق نہیں ہوں اللہ تعالیٰ میں موہید لوگوں میں سے ہوں اور میں اقرار قرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کچھ بھی مانگنے سے پہلے نا تمہید ہونی چاہیے ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں اللہ تعالیٰ سے منہ کھول کر کے مانگ لیا جاتا ہے تمہید مانتا ہے بندہ وسیلہ لگاتا ہے تو وسیلہ یہی ہے بندہ کہہ رہا ہے لا الہ اللہ انت اور گناہوں کے اعتراف میں توحید کا اقرار یعنی جب آپ گناہ کی معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور میں پہنچیں تو توحید کا اقرار کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا لیکن میں شرک کرنے والا نہیں ہوں میں تیرے علاوہ نہیں مجھ سے جو بھی گنا سرزد ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں اپنے موحید ہونے کا اعتراف اور اللہ تعالی کی توحید کا اعتراف دیکھیے وہ حضرت السلام نے دعا لا الہ الا انی من تو وہ توحید کا اعتراف جو ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے بندہ کہتے لا نہیں ہے اللہ کوئی معبود کوئی سچا معبود کوئی معبود برحق اللہ انت مگر تو اس میں اثبات بھی ہے اور نفی بھی ہے یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالی کے علاوہ دوسرے معبودوں کی نفی بھی کرتا ہے اللہ کے لیے معبود ہونے کا اثبات بھی کر رہا ہے خلقتنی بندہ کہہ ہے اللہ تعالیٰ تو نہیں تو مجھے پیدا کیا ہے میرے میرا پیدا کرنے والا تو ہے میں کس کی بارگاہ میں جاؤں گا کس سے فریاد کروں گا تو میرا خالق ہے میں تیری, میں, تیری, میں تیری مخلوق ہوں تو میں تیرے حضور میں پہنچا ہوں خلق تنی و انا ابد یعنی آپ تزل دیکھیں دعا میں جو ہے نا وہ گر گرانا دعا اصل میں تجروں کا نام ہے رونا بے بس اپنے آپ کو لاچار ثابت کرنا محتاج ثابت کرنا انا عبدuk. اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا غلام ہوں میں محتاج ہوں تیرا اچھا اس میں ابدک ان میں جو ہے نا وہ ایک, ایک اللہ تعالی کی ایک ربوبیت تو وہ ہوتی جو ربوبیت عامہ ہوتی ایک ہوتی ربویت خاصہ بندہ جب کہتا نا انا ابدک یعنی میں تیرا بہت ایک اسپیشل ایک ایک غلامی کا اعتراف میں تو تیرا بندہ ہوں یعنی ایک تو بندگی جو ہے نا وہ عام بندگی ہوتی ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساری کائنات کرب ہے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کرب ہے امن شی نتی رحمانی ابدا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا بند ہے پر جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی اس کی ابودیت جو ہے وہ خاص ہوتی ہے اس کی عبدیت خاص عبدیت ہوتی ہے یعنی بہت سارے لوگ اپنے عبد ہونے کو تسلیم نہیں کرتے حالانکہ وہ بھی اللہ کے عبد ہے ایمان والا بندہ اس عبدیت کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں انا ابد یعنی جیسے وہ کوئی ایک غلام جو ہے نا وہ ایک مالک کے دربار میں پہنچا ہے تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ احساس اور جذبات دل سے نکلنی چاہیے بہت سارے لوگوں کو سید الاستغفار یاد ہوگا مسئلہ یہ نا کہ ہم جو ہے وہ الاستغفار تو پڑھ رہے ہوتے ہیں پر وہ, وہ جو ایک جذبہ ہونا چاہیے ان الفاظ کے پیچھے وہ جذبہ نہیں ہوتا جو دعاؤں دعائیں جو ہے بعض مرتبہ ہم وہ طوطوں کی طرح رٹ تو لیتے ہیں لیکن ان دعاؤں کے پیچھے جو ایک فیلنگز ہونی چاہیے وہ فیلنگ نہیں ہوتی اور فیلنگ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے ان کے مانی کو سمجھا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہ جو ایک دل کے ڈیپ سے نکلنی چاہیے وہ دعا وہ ڈیپ سے نہیں نکلتی وہ بس ایک اوپری بندہ توتے کی طرح پڑھ دیتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا اس نے کیا پڑھا ہے کب پڑھا ہے بس زبان سے نکل گیا توتے کی طرح دعائیں طوطے کی طرح رکھنی نہیں چاہیے دعائیں اندر سے نکلنی چاہیے ایک دم ڈیپ سے یعنی دعا کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے اللہ تعالی سے کچھ تجروں کے ساتھ طلب کرنا تجروں کا مطلب کیا ہوتا ہے گر گرانا تجروں کا مطلب ہوتا ہے رونا بچ جانا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ابا سے پاکٹ منی مانگ لے رہے ہیں ایک آپ دکان پر گئے سامان خریدنے کے لیے کسی آدمی سے کچھ مانگ لیا اس مانگنے کو دعا نہیں کہتے دعا میں جب تجربہ آ جاتا ہے گڑ گڑانا آ جاتا ہے اور بالکل جیسے ایک بھیک مانگنے والا ہوتا ہے وہ بالکل کیسے بچ کر کے اور وہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو بچھا کر کے جیسے مانگتا ہے نا اپنی مسکنت اور اپنی فقیری اور اپنی محتاجگی اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے جو مانگتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہماری دعا میں ہم مشینی انداز میں بعض مرتبہ دعا اور ازکار پڑھ رہے ہوتے ہیں بس ایک مشین میں ٹیپ آپ نے دبا دیا اور زبان سے نکلتے چلا گیا اس کا نام دعا نہیں ہے دعا میں تجرب ہونا چاہیے گڑ ہونی چاہیے دعا کے اندر تو یہ تجربوں کی علامت ہے نا بندہ کہہ رہا ہے انا اب کتنا مسکین اور کیسا فقیر اور ہے بھی ہم ہاں ہم تو ہے بھی فقیر ہماری تو ساری شان و شوقت اسی میں کہ ہم فقیر ہیں اللہ کی فقیراسم اے انسانو تم اللہ کے فقیر ہو اللہ غنی ہے تو بندہ کہتا ہے وہ انا اللہ تعالی میں تیرا بندہ ہوں وہ انا اللہ اب بندہ یہ جو دوسری چیز کا وسیلہ اپنی وفاداری کا وسیلہ اپنے ایمان کا وسیلہ اپنے عمل کا وسیلہ دینا اللہ کے حضور میں تو بندہ اپنی وفاداری کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے وہ انا اللہ اہدا و واد کا اللہ تعالی میں تو اپنی طاقت بھر تیرے وعدے پر قائم ہوں تیرے سے جو عہد کیا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عہد کو نبھاؤں مست لیکن غرور نہیں آنا چاہیے یعنی جب بندہ یہ نہیں بھرے بھرے تو بہت نماز پڑھ لی غرور گیا وسیلے میں جب اعمال کا وسیلہ لگائے تو بندی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری میرا عمل بہت حقیر ہے اللہ کی شان اللہ کی عظمت کے آگے میرا عمل تو بہت حقیر ہے کوئی میں نے اتنا بڑا تیر نہیں مار لیا ہے. اللہ تعالی انا اللہ اہدی کا وادق میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پہ قائم مستتا جتنی میں کوشش ہے میں تو انسان ہوں میں تیرے عظمت کے گیت کیا گا سکتا ہوں تیری ثنا کا حق کیا ادا کر سکتا ہوں میں تو انسان ہوں بس جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے مستتا جتنا میرے اندر استطاعت ہے جتنا میرے اندر طاقت ہے میں تیرے عہد پر تیرے وعدے پر قائم ہوں وہ ابو ضبے کا منشرما صنعتوں اور اللہ تعالی میں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں سنات یعنی ہم کو ہم سے کتنی نافرمانی سرزد ہوتی ہیں اللہ کی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اگر ان غلطیوں پہ اللہ پکڑ کر لے تو ہم کہیں کی رہ جائیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا کہ شر کا میں مستحق ہو گیا ہوں اب اس شر سے نجات تو ہی دے سکتا ہے اوزبیک اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی ایک ایک مجبور آدمی طاقتور کی پناہ ڈھونڈتا ہے نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے تو میں تو مجبور ہوں میں تیرا بندہ ہوں تو میرا خالق ہے میں کوشش بھر کوشش کر رہا ہوں کہ تیرے وعدے کو نبھا سکوں تو اس سے جو اہد کیا ہے اس کو پورا کر سکوں لیکن اللہ تعالی کمی رہ گئی ہے اعتراف اپنے گناہوں کا اعتراف استغفار میں اعتراف بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے نافرمانیاں ہوئی ہیں ان نافرمانیوں میں ایک شر ہے ما صنا تو جو بھی میں نے کیا اس کے اندر شر ہے اگر تو اس شر سے نہیں بچائے گا تو یہ میری گناہوں کا شر مجھ کو لے ڈوبے گا یہ میری نافرمانیوں کا عذاب مجھ کو لے ڈوبے گا لیکن تو ہی ہے جو اس عذاب سے بچا سکتا ہے پوزے کا من شر ما سناتو اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے اس کے شر سے ابو الکا بن عمتی کا علیہ اعتراف ابو الاقا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے بن کا علیہ تیری نعمتیں ہیں مجھ پر نعمت واحد ہے مفرد جب مضاف ہو تو وہ جو ہے اس کے اندر جمع کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں عموم, کے عموم پہ دلالت کرتا ہے وہ ابو الکا متی کا علیہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پہ بڑے احسان کیے یہ محبت ہاں یہ بندہ جو ہے وہ اب دیکھیے نا وہ ابدیت والے جذبات اور یہ الفاظ کون نکال یہ الفاظ کہاں سے نکل رہے ہیں یہ کائنات کے سب سے بڑے عبد کی زبان سے نکل رہے ہے نا اللہ کے نبی ہم سے زبان سے نکل رہے ہیں ان کی کوئی دنیا کا انسان وہ جذبات پیدا ہی نہیں کر سکتا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ الفاظ اتنے پیارے پارے اپنے نبی کے الفاظ چھوڑ کر کے ہم ان کی ان کی دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں فلاں صاحب نے دعا کر دی فلاں صاحب نے دعا لکھ دیے فلاں کی دعائیں ابو الکا بعمتی کا علیہ اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور کتنی نعمتیں تو گن بھی نہیں سکتے کن کن نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں بس ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیری نعمتیں ہیں اور بے شمار نعمتیں ابو الکا اور اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں یعنی بندہ یہ اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ تیری نعمتیں بہت تھیں ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ میں تیرا فرما بردار ہوتا لیکن اللہ میں تیرا قاصر بندہ ہوں مجھ سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے نا ہو گئی ہیں میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا یہی فرق ہے نا انسان میں اور شیطان میں یہی فرق ہے ابلیس سے غلطی ہوئی عزرت آدم سے غلطی ہوئی غلطی تو دونوں سے ہوئی نافرمانی فرمانی دونوں سے ہوئی ابلیس کو کہا تھا سجدہ کرو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا حضرت آدم السلام سے کہا تھا پھل پیڑ کے قریب مت جانا انہوں نے پھل چکھ لیا غلطی دونوں سے ہوئی لیکن ابلیس ڈٹ گیا کہ نہیں میری غلطی غلطی نہیں میں صحیح تھا صحیح تھا میرا سجدے کا انکار میرا صحیح تھا ڈٹ گیا تکبر اختیار کیا حضرت حضرت آدم السلام نے کیا کیا اعتراف کر لیا ربنا ضلمنا انفسنا وَإِلَّم تغفر لنا لنا من الْخَاسِرِينَ اللہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر اور اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اعتراف گناہ ہوگا ہوئے ہیں گناہ ہم کو اس پہ ڈھیٹ نہیں بن جانا ہے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اعتراف کر اللہ کے سامنے گناہ ہوگا کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا مجھ سے تیری نافرمانی سرزد ہو گئی ہے میں شرمندہ ہوں میں پشیما ہوں اب میں تو سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں ابو اب بھی ابو الکبیزم اللہ تعالیٰ یہ میری نفس کا عیب ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے فاغفر فرلی فنح فا لا یق فر ظنو اللہ ان تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے مجھے بخش دے فاغفر فرلی بخشیش فرما دے میری معاف کر دے مجھ کو ف ان لا یک فر ظنو بال ان کہ اللہ تعالیٰ تو اگر ماف نہیں کرے گا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا یہ یہ استغفار ہے, بندہ اللہ, کو یہ بھی پسند ہے نا؟ اللہ کو یہ بھی پسند ہے اللہ تعالیٰ فرما دے یہ بندہ جب توبہ کرتا اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میرے بندے نے گناہ تو کیا پر اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے تو یہ بندہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہے یہ اللہ بڑا پسند کرتا ہے کہ بندے سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا گناہ سے کون بچتا ہے دنیا میں انسان آدم کی اولاد ہے اللہ میں فرمایا نسی آدم فنسیت ضروریت ہو آدم بھول گئے تھے تو آدم کی ضروریت بھی بھولے گی غلطیاں تو ہوں گی کوئی بھی انسان جو ہے وہ معصوب نلختا نہیں ہے ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہی سرزد نہ ہو ہماری ہماری نیچر میں ہماری فطرت میں یہ بات رکھی گئی کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں گناہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ اس گناہ پہ ڈٹ جانا ہے اڑ جانا ہے اصرار کرنا ہے اعتراف نہیں کرنا اللہ کے سامنے یہ بڑا خطرناک ہے بندہ اعتراف کرتا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کر سکتا ہے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے معاف کرنا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں یہ کرنا دنیا میں ہم ایک جرم کر کے دوسرے ملک میں بھاگ لیتے ہیں کیونکہ ایک ملک کا جرم دوسرے ملک میں پناہ اگر دے دے تو ہم اس کی سزا سے بچ سکتے ہیں تو انڈیا میں جرم کر کے لوگ دبئی بھاگ جاتے ہیں پاکستان بھاگ جاتے ہیں لندن میں پناہ لے لیتے ہیں مجرموں کا سب سے بڑا اڈا لندن ہے انگلینڈ ہے لیکن اللہ کے ملک سے بھاگ کے کہاں جائیں گے کہیں نہیں جا سکتے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں ایک ہی راستہ ہے اللہ کے حق میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو ایک ہی راستہ ہے جہاں پناہ مل سکتی ہے وہ خود اللہ ہے۔ لا من یجین کا الا الیک اللہ تعالی तुझसे تو کوئی نجات ہی نہیں مل سکتی مگر یہ کہ تیری پاس واپس لے جایا جائے, جائے۔ اور کون دے گا تیرے اللہ کی مقابلے میں کون نجات دے سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ فنفوزو من اقطار السماوات والارض لا تنفذون اللہ بسلطان کہاں بھا کر کے جاؤ گے اللہ کی بادشاہت سے کیا زمینوں آسمان کی حدوں کو پھلان کے چلے جاؤ گے نہیں جا سکتے اللہ کی اللہ کی ملک کی تو کوئی سرحدی ہی نہیں ہے نا بھائی ہندوستان کی سرحد ہے وہاں سے باہر نکل گئے تو پھر ہندوستان کی حکومت کا کوئی زور نہیں چلتا فرون اتنا بڑا بادشاہ تھا پر اس کے بھی ملک ایک سرحد تھی حضرت مسا وہاں سے باہر نکل گئے تو حضرت مسا فرون کی پکڑ سے بچ گئے باہر ہو گئے اللہ کی سلطنت سے بچ کے کہاں جاؤ گے اگر گناہ کر لیا ہے تو ہاں ایک ہی جگہ ہے جہاں پناہ ملتی وہ خود اللہ ہے اللہ کے پاس جاؤ اللہ معاف کر دے گا اللہ بڑا پسند بھی کرے گا تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی اللہ بدل دیتا ہے اللہ کی جیسا معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں نا اللہ کی جیسا کون معاف کرنے والا ہے بھائی اللہ کے نبی صل رحمۃ عالمین پر مافی کا معاملہ دیکھیں حفشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب آیا تو اللہ کے نبی نے معاف تو کر دیا لیکن کہا کوشش کرو کہ میرے سامنے نہ ہو رحمۃ اللہ عالمین ہاں لیکن بہرحال انسان ہے انسان کے جذبات ہوتے احساسات ہوتے وہ صلی اللہ کے نبی اس سے باہر تو نہیں جا سکتے تھے وہ تکلیف ان کو دیکھ کر کے حضرت حمزہ کا یاد آ جانا کوشش کروں اللہ کے اللہ تعالیٰ کیسا اللہ کیسا معاف کرتا ہے اللہ کے اللہ کی طرح کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے اللہ تو یو معاف کرتا ہے کہ ننانوے سو قتل کر کے بھی بندہ پہنچے اللہ بالکل مٹا دیتا ہے کچھ باقی نہیں چھوڑتا ملکی بعض مرتبہ تو بندے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے جس کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے گنا یا دلا دلا کر کے پھر اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ فلاں بھی تو گناہ کیے تھے فلاں بھی تو گنا کیے تھے اللہ کی طرح کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے حضور میں جا کر کے اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے تو یہ, یہ سید الاستغفار ہے اس کو یاد کر لیں بڑی پیاری دعائیں اگر آپ دیکھ کر کے یاد سکتے ہیں دیکھ کر کے یاد کریں زبان سے یاد کرنا چاہیں اور سن کر کے یاد کرنا چاہیں تو آپ کو اس کے آڈیو ویڈیوز مل جائیں گے سن کر کے یاد کر لیں بہت سارے لوگ کو دیکھ کر کے یاد نہیں ہوتا سن کر کے یاد ہو جاتا ہے پر یہ اتنی پیاری دعا لگنے فرمایا بندہ صبح کو اگر پڑھ لے اور دن کے وقت میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور شام کو پڑھ لے اور رات میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا تو اس کو اپنی صبح و شام کی دعاؤں کا ایک جو ہے وہ بنائے بہت ساری دعائیں تو ابھی ٹائم اتنی جلدی ختم ہو گیا ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی السلم کی ہے اس کی ہم پش دیکھتے ہیں دعا ہے اصلح لی دینی اللّی ہوا عصمت و عمری و اسلیحلی دنیا التی فیحا معاشی و لی آخرتی اللہی فیحا معی وج الحایا فیق الخیر وج الموتا راح تنلی لی من وہ بھی بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلح لی دینی اللہ تعالی میرے دین کو میرے لیے اچھا کر دے میرے دین کی اصلاح کر دے میرے لیے اصلی اصلاح فرما دے ٹھیک کر دے میرے لیے ہاں کیونکہ دین ہی جو ہے وہی وہ تو ہمارا سارا کچھ دنیا اور آخرت میں جو بھی ہماری کامیابی اور ناکامی ہے اس کا انحصار ہمارے دین ہی پر ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ اصلح لی دینی اللہ میرے دین کو اچھا کر دے کیونکہ سب سے بڑا فساد دین کا فساد ہے دین اگر خراب ہو گیا تو پھر بندے کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ممکن نہیں آخرت میں بھی نجات ممکن نہیں ہے تو بندہ اللہ تعالی سے دین کی اصلاح کا طرف گار ہے اب دین میں فساد دو طرح سے ہوتا ہے کبھی دین میں فساد اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بندے کے اخلاص میں کمی رہ جاتی ہے بندے کے خلوص میں کمی رہ جاتی ہے یعنی دین پر تو صحیح عمل کر رہا ہے لیکن نیت اس کی خالص نہیں ہے اور کبھی دین میں فساد ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بدعتوں کا شکار ہو گیا رسول کی اتباع چھوڑ دیے کسی جو ہے وہ غیر دین کو اس نے دین سمجھ لیا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ دینی اللہ عصمت و کہ اللہ تعالی میرے دین کو میرے لیے درست کر دے جو کہ میرے معاملے کی مضبوطی ہے یعنی اسی دین کے ذریعے سے ہی میرا معاملہ مضبوط ہوتا ہے وہ لی دنیا یا اللطیفی ہاں معاشی اور اللہ تعالیٰ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے جس میں میرا جینا ہے میری معیشت ہے وہ لی آخرتی الطیفی ہا معادی اور اللہ تعالیٰ میری آخرت کو بھی میرے لیے درست کر دے جہاں مجھ کو لوٹ کر کے جانا ہے اور دیکھیے کتنے پیارے الفاظ ہیں وج الحا فی کلی خیر اللہ تعالیٰ اور میری زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا وج علیل ہیاتہ اللہ تعالی حیات کو میری کیا بنا زیادتن زیادتی کا سبب لی میرے لیے فی کل خیر ہر نیکی میں یعنی میری زندگی میرے لیے خیر کا باعث رہے جتنا میں جیوں میری ہر سانس میرا ہر گھنٹہ میرا ہر دن خیر مضافے کا باعث بنے میرے لیے بعض لوگوں کی زندگی ان پر وبال ہو جاتی ہے نا وہ جی رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ایک دن گناہوں میں گزر رہا ہے یہ زندگی ان کے لیے وبال ہے جتنے ان کی زندگی کے منٹ اور گھنٹے اور دن اور ہفتے بڑھتے جا رہے ہیں ان کے نامۂ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اللہ میرے ساتھ یہ نہ ہو وج علیل حیا تضیات تنلی فکل خیر اللہ تعالیٰ میرے لیے زندگی کو خیر میں اضافے کا باعث بنا وج علی الم تا راہ تنلی من اور اللہ تعالیٰ موت کو میرے لیے ہر سے راحت کا سبب بنا دے یعنی موت آئے تو سے راحت مل یہ نہ ہو کہ موت آئے تو شر کا آغاز ہو یعنی ایمان والے بندے میں اور کافر میں ہی فرق ہوتا ہے نا کافر دنیا کو جنت جی کا سمجھ کے جی رہا ہوتا ہے موت آتے ہی اب اس کا برا وقت شروع ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو میرے ساتھ یہ ہو کہ اب میری موت آئے اب میرے لیے خیر کا آغاز ہو گیا اب شر سے شر کیا ہے دنیا کی زندگی میں فتنہ ہے ہے نا دنیا کی زندگی آزمائش ہے تو موت آئے تو اس طرح سے آئے کہ آزمائش ختم ہو راحت شروع ہو جائے وج علی راہ تنلی اللہ تعالی موت کو میرے لیے راحت کا سبب بنا دے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا اور اللہ کے نبی السلم نے کہا مستری ہن اور مستراہ ہن مین ہوں کہ یا تو یہ خود آرام راحت میں چلا گیا یعنی یہ دنیا فتنے کا سبب آزمائش کا سبب اس کو نجات مل گئی اس آزمائش سے راحت مل گئی اور مستراہ مین یاد لوگوں کو اس سے راحت مل گئی اگر یہ برا آدمی تھا تو لوگ اس سے راحت مل گئی دنیا میں رہتا تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہاں تو ایمان والے بندے کے لیے موت راحت ہوتی ہے بندہ ہی دعا کرتا اللہ مجھے موت آئے تو یہ موت میرے لیے راحت بن جائے یہ نہ ہو کہ موت میرے لیے عذاب کا آغاز ہو جائے تو وج علیل حیاتیات موت راہ تنلی من کلی شر ایک اور بہت پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میڈا بہت ساری دعائیں میں کون سی دعا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ ہے انی اعوذ من جار اوزبیکاسو الْمَشِيبِ زو وَلَدٍ يَكُونُ قبل المشیبی ومین یہ حدیث اصل میں تبرانی آ... کی روایت ہے شیخ ہلالبانی نے اس کی صنعت کو صحیح قرار دیا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ من اوزبی کا من جارسو و من زوجین تشید قبل مشیبی ومن ولدین یقون و علیہ ربن و من یقون و علیہ ازابن و من خلیل ترانی و قلبی و ان رسنطن دفنح و ان ریتن یہ بھی اللہ کے نبی کی بڑی پیاری دعا ہے اور بہت منفرد دعا ہے میں نے بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں بہت ساری دعائیں نہیں پتہ ہوتی ہیں تو میں نے ایسی بھی دعائیں کا انتخاب کیا ہے جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن بہت پیاری دعائیں کیا فرمایا اللہ کے نبی ہم کیا دعا کرتے تھے اللہ اے میرے رب اے میرے اللہ اے اللہ انی او بیکا کا میں تیری پناہ چاہتا ہوں من جاد سوئی جاری سو یعنی جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی سو مطلب برا برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں برا پڑوسی جو ہے نا وہ زندگی کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے انسان کی زندگی کی ساری راہتے اور سارا سکون ضائع ہو جاتا ہے اگر اس کو پڑوسی براہ مل گیا ہو تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ پوش علاقے جو ہوتے ہیں ان میں گھروں کی قیمت کیوں ہوتی ہے زیادہ کیوں ذرا سا لوگ وہاں پر مہذب ہوتے ہیں اور کسی علاقے میں اگر غیر مہذب لوگ آ کر کے بس جائیں تو ان علاقوں میں گھروں کی قیمت گری جاتی ہے پڑوسی جو ہے وہ زندگی کی ساری راحتیں اور سکون اگر پڑوسی برا ہے تو وہ چھین لیتا ہے اگر کسی کو تجربہ ہوگا تو وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے انسان کی دین و دنیا سب خراب کر کے رکھ دیتا ہے خراب پڑوسی تو لیکن فرماتے اللہم انی اعوذ من جار اللہ تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے برے پڑوسے سے ومن زو جن تشنی قبل المشیبی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ کو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے یعنی اب زندگی میں بہت قریبی رشتہ بیوی بی کے ساتھ ہوتا ہے بیوی بی اگر کسی کو اچھی نہیں ملی ہے وفادار نہیں ہے اس کی فرما بردار نہیں ہے اس کی نافرمان فرمان ہے زبان کی ٹیڑھی ہے تو دنیا کی ساری رات پھیکی پڑ جاتی ہے میں نے دیکھا ایسے لوگوں کی زندگی کہ اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا لیکن بری بیوی بی نے وہ حالت کی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان کا چہرہ ہمیشہ اترا ہوا رہتا ہے اسٹریش کا شکار ہو جاتا ہے بندہ بعض مسائل تو ایسا ہے کہ شوہر خودکشی تک پر ہو گیا کیوں کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی نافرمان بے دین اور اس کے سکون کو غارت کرنے والی تھی تو جب ایسی بیوی مل جاتی ہے جو اپنے اخلاق میں بھی بری اپنے افعال میں بھی بری اس کی زبان ہمیشہ زہر ہی اگلتی رہتی ہے یا پھر یہ کہ بہت بڑا مسئلہ یہ کہ عورت وفادار نہیں ہے تو آدمی اتنا اس کے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے کہ وہ ٹینشن جو ہے اس کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے بیمار کر دیتا تو اللہ کے نبی کرتے تھے من و من تو بنی قبل المشیبی کی ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے دین یقون علیہ اور اللہ تعالی میں ایسے بچے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن جائے یقون علیہ یا رب کا مطلب ہوتا ہے مالک تو میں ایسے ایسا بچہ نہ ہوں جو یعنی بچہ جو ہے وہ فرما بردار ہونا چاہیے خدمت گزار ہونا چاہیے پر قیامت کی علامت کیا بتائی گئی ہے کہ بچے جو ہیں وہ عورتیں جو ہے وہ اپنے مالکوں کو جنیں گے یعنی بچے اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ گویا وہ مالک ہوں باباپ کے تو بندہ یہ پناہ مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا بچہ میرا مالک نہ بن جائے مجھ پر حاوی نہ ہو جائے میرا نافرمان نہ ہو جائے اور مجھ پر ایسے تسلط نہ کرنے لگے گویا کہ وہ میرا مالک اور سردار ہے اور میں اس کا غلام اور اس کا بندہ ہوں وہ مالین ان یقون علیہ یا اور اللہ ایسے مال سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے مال بھی جمع کرنے میں جب بندہ حلال و حرام کا فرق نہیں رکھتا تو وہ مال عذاب بن جاتا ہے اس کی برکت چھن جاتی ہے کبھی مال خرچ ایسی جگہوں پر کرتا ہے کہ وہ مال کا خرچ کرنا بندے کے لیے عذاب بن جاتا ہے تو مال بھی بہت بڑا فتنا ہے بلکہ قیامت کے دن تو پانچ سوالوں میں سے دو سوال مستقل مال ہی کے بارے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میں ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں یقون علیہ عذابن جو بجائے راحت بننے کے میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے و کی مین خلیل ما کرن دیکھیے اللہ کی نبی میں اس لیے کہنا کہ وہ ممکن ہے کہ ان دواؤں کے الفاظ آپ کو یاد نہ ہو سکیں تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے من خلیل ماکرن اللہ تعالیٰ میں مکر کرنے والے اور سازش کرنے والے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں من خلیلین ماکرین کی کیرین چالباز دوست ہوتے نا باز چالباز ہمیشہ فتنے میں لگے رہنے والے ہمیشہ زخ پہنچانے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے آپ کے پیٹ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے آپ ان کو امانت دار سمجھ کر کے کوئی راز بتا دیں تو آپ کا راز فاش کر دینے والے آپ کے بارے میں افواہیں پھیلانے والے جھوٹی باتیں گڑ کے آپ پر توہمتیں لگانے والے آدمی جو خائن دوست ہوتا ہے نا اس سے دشمن بہت بہتر ہوتا ہے کیونکہ دشمن سے تو آدمی ہوشیار رہتا ہے نا کہ یہ میرا دشمن ہے یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا تو بندہ بچ کر کے رہتا ہے اس سے پر جو دوست ہوتا ہے خیانت والا کیونکہ بندہ اس پہ اعتبار کر لیتا ہے اپنا اعتماد اس کو دے دیتا ہے اپنی امانتیں اس کے حوالے کر دیتا ہے پھر وہ جب خیانت کرنے پر آتا ہے وہ جب اپنی اوقات دکھاتا ہے تو آدمی کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے اس لیے خائین اور ماکر دوست یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے من خلیلین ماکرین اللہ تعالی میں سازش کرنے والے دوستوں سے چال باز دوستوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اچھا چال باز ماکر کیوں کہا ایک تو ماکر مطلب ہوتا ہے سازش کرنے والا مکر کرنے والا دھوکہ دینے والا تو دھوکہ کیسے دیتا ہے بندہ کہ سامنے بڑی محبت بڑا خلوص جتائیں گے ایسا لگے گا کہ کتنا آپ سے محبت کر دیں کتنے آپ کے رحم دل ہیں اور جیسے ہی آپ ہٹیں گے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دے گا جیسے شیطان جو وزرت آدم علیہ السلام سے جب ملا اور حضرت حوا سے تو قاسم ہوما قسم کھا کر کے کھا ان لکھما لمیناسین میں تمہارا خیر ہوں میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں بڑا خیر بنا لیکن بھلائی کے یہ وعدے دے کر کے اس نے کیا کیا وہ عمل کروایا کہ جنت سے نکال دیئے گئے تو بعض دوست بھی میں دیکھتا ہوں نا بعض دوستوں کا ہلکا ایسا ہوتا ہے پانچ لوگ بیٹھے کسی چھٹے دوست کی برائی کر رہے پانچ میں سے ایک اٹھ کر کے گیا اب یہ چار مل کے اس پانچویں کی برائی شروع کر دیں گے چوتھا اٹھ کر کے گیا تین کے چوتھے کی برائی شروع تیسرا اٹھ کر کے گیا دو مل کے تیسری کی برائی شروع کر دیں گے کیا ہے یہ ہاں خوبصورت الفاظ ہیں کی کہتے مخلصی ہے کہ وہ قہت مخلسی ہے کہ یاروں کی بز میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے وہ کہتے مخلسی قہت کا مطلب ہوتا ہے قہت جو پانی نہیں برستا ہے سوکھا مخلصی یعنی اخلاص مخلصی کا ایسا کہت ہے وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں یاروں یعنی دوستوں کی مجلس سے غیبت نکال دو تو فقط خاموشی بچے اگر غیبت نہ ہو تو پھر اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں کچھ بات ہی نہیں ہوئی بس خاموشی ہیں سب یہ بڑا خطر دوست ماکر دوست جالباز دوست بہت خطرناک ہوتا ہے اس کا دیا ہوا زخم انسان زندگی بھر نہیں بھولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دوست سے پناہ چاہتے تھے اے ترانی ایسا دوست جس کی نگاہیں ہمیشہ مجھ کو دیکھتی رہتی ہیں توہ میں رہتا ہے ہاں کتنا یعنی یہ جو ایک کریکٹر کی جو ہے نا اللہ کے نبی اسلام نے اپنی دعا میں نشاندہی کر دی ہے کہ ایسا دوست جس کی نگاہیں مسلسل میرے ٹوہ میں لگے رہتی ہیں اس کی آنکھیں بس جیسے ہوتے ہے نا ہمارے یہاں پہ تو میں لگا رہے نا ارے اس کے واٹسپ پہ کیا میسج آ رہا ہے ارے یہ فیس بک پہ انسٹا پہ اس کے کیا چلتا ہے گھر میں اس کے کیا ہو رہا ہے کس سے جھگڑا چل رہا ہے کس سے دوستی ہو رہی ہے کس سے کاروبار کر رہے ہیں زخ پہنچانے کے لیے پیچھے لگے رہنا یہ بڑی ہمارے ہندوستانی معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہے یعنی ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب کے انہوں نے بتایا کہ اربوں کا ایک مزاج یہ ہے کہ بہت دوسروں کے معاملات کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں مثلاً چار لوگ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے جائے گا بولا مجھے ذرا آتا ہوں تو کوئی پوچھے گا نہیں کیا کا کام ہے جانے میں اس کی زندگی میں والا اور ہمارے یہاں تو لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہے ورنہ بیڈ روم میں کیمرے لگا دیں اتنا تجسس ہے لوگوں کو کون کیا کر رہا ہے کس کا کس سے تعلق ہے کس کی کس سے دوستی کس کی کس سے دشمنی ہے ہر چیز پہ نظر رکھنا ہے ترانی الگ فرمائے کی ایسے دوست سے پناہ چاہتا ہوں جس کی نگاہیں مجھ کو دیکھتی رہتی ہیں قلب ہو یا اور اس کا دل ہمیشہ میرے پیچھے لگا رہتا ہے یعنی ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے کہ کی کیسے مجھے تکلیف پہنچائے ان را حسن دفنہ اگر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو دفن کر دیتا ہے اچھائی کسی کو نہیں بیان کریں گے وہ ان ریتن ازا لیکن اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے ہر جگہ پہ ہر جگہ اس کو پھیلا دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی بڑی پیاری دعا ہے اللہ اب ظبی کا منجار وجین تو شعیب قبل المشیبی ومین ولادین یقون علیہ ربن وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا وَمِن خَلِيلٍ ان ماکرن اے وَقَلْبُهُ ترانی و کلبہ حَسَنَةً ان را رَآ سَيِّئَةً <عَزَعَاهَا> دفنہ اچھا ایک اور کوئی دعا دیکھ لیتے ہیں تو بہت ساری دعائیں میں نے جمع کی تھیں کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا چھوٹی سی دعا کوئی دیکھتے ہیں ہاں یہ بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے نبی اسلم کی دعاؤں میں سے یہ بہت مشہور دعا ہے اللہ انی اوزبی کا من جہد ودر کی شکای وسا و, و, و شما تل آدائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا لگم حکم دیا بخاری کی روایت ہے تعوز اللہ منجا دل بلا ودر کقا وسو ال قزا و شما تتل آدا کا مطلب کیا ہوتا ہے امتحان آزمائش اور جہد کا مطلب ہوتا ہے مشقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگو جہد البلا یعنی ایسی مشکل حالت جس میں بندہ جو ہے وہ امتحان میں مشکل حالات میں مشکل امتحان میں پڑ جائے یعنی ایسی مشکل جو یعنی ایسا امتحان جو بندے کو مشقت اور مشکل میں ڈال دے تو دعا کرنی چاہیے اعوذ اللہ من جہد البلا اللہ تعالیٰ میں مشکل امتحان سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ نے اگر عافیت دی ہوئی ہے بندے کو اب کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ عافیت ہی میرے لیے بہتر ہے مجھے امتحان میں مت ڈال ایسی آزمائش میں مت ڈال جو میرے لیے مصیبت کا مشقت کا سبب بن جائے وہ کی شقائی اور اللہ تعالیٰ شقاوت سے بدبختی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو آ کر کے پکڑے وہ سو قضائی اور برے خاتمے سے قزا برے فیصلے سے یا برے خاتمے سے و شمعتل آدائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے یعنی میں مجھ پر کوئی ایسی مصیبت نازل ہو کہ میرا دشمن مجھ سے خوش ہو جائے اللہ تعالی میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں ایک اور اللہ کے نبی اسلم کی بڑی پیاری دعا ہے ربی آئینی والا توین علیہ اللہ میری مدد کر اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کی مدد کر ون سرنی ولا تن سر علیہ اللہ میری مدد کر میری نصرت فرما اور میرے خلاف دشمنوں کی میرے خلاف جیسے نفس شیطان کی یا نفس امارہ کی مدد مت کر وم لی ولا تمکر کر اور اللہ تعالیٰ میرے لیے مکر کر مکر کا مطلب ہوتا ہے سازش تو جو سازش کرنا کسی کے لیے تو برا ہے لیکن دشمن آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے تو پھر آپ کا اس کے لیے سازش کرنا اچھی بات ہے پھر وہ چیز نہیں ہے ولا تمکر علیہ اور میرے خلاف مکر نہیں کر وی اللہ مجھے ہدایت دے و یسر الہدا علیہ اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے ہدایت دعاؤں میں سب سے عظیم ترین دعا ہدایت کی دعا ہے اس لیے تو اللہ کے نبی وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو سر فاتح ہم کو سکھائی وہ بھی اصل میں ہدایت کی دعائیں ون سر نی علاء من بغا علیہ اور اللہ جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما رب بجا نی لکشارا لک رکارا لک رحاب لک إِلَيْكَ کا مخبن مُنِيبًا اللہ مجھ کو بنا دے لکا شکار گئے شکا کہ بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ یہ مانگے اللہ سے اللہ کا شکارا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا لکا ذکار اور بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا لکر رہاب تُس سے بہت زیادہ ڈرنے والے بنا میں تعظیم کے ساتھ کسی سے ڈرنا تو لکر رہاب تیرے لیے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا لک مت بہت زیادہ تیری اطاعت کرنے والا بنا لکا مخبتا اور اللہ رب العالمین مخبت بنا مخبت کا مطلب ہوتا ہے آ, آ, کسی آ, دل کو تجل کے ساتھ دل کو انکساری کے ساتھ ہمبل کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا تو لک مخبتا اللہ ترے لیے محبت بنا ال کا منیبا بہت کثرت سے دعا کرنے والا رونے والا تذرو کرنے والا بنا ربی تقبل توبتی اللہ میری توبہ کو قبول کر لے وقص الحبتی میرے گناہوں کو دھو دے وہ عجیب دعوتی اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے وہ سب تجتی اور میری حجت کو ثابت کر دے یعنی حجت کو ثابت کرنے کا مطلب کہ میں اگر امر بال معروف اور نہیں انیل منکر کا کام کر رہا ہوں تو میرے دلائل کو ثابت کر دے اور قیامت کے دن بھی جب فرشتے قبر میں اور قیامت میں مجھ سے سوال ہوں تو مجھ کو جو جواب دوں اس جواب کو ثابت کرنا واہدی قلبی اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے وصد لسانی میری زبان کو درست کر دے وسل الصخی قلبی اور اللہ تعالیٰ میرے دل سے بغض نفرت عداوت نکال دے یہ ایک بہت دعا ہے ایک اللہ کے نبی سے ہم دعا کرتے تھے اللہ محاسبنی حسابیں حساب اسیرہ اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان کر دے چھوٹی سی دعا ہے پر بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب آسان کر دے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی ایک دعا کرتے تھے اللہ اوزبی کا تنفا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ پہنچائے ایک بڑی پیاری دعا اللہ کرتے تھے اللہ من اوزبی کا من قلب لا اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرے نہ امن دعا لا یسما ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو امن نَفْسٍ لَا لا اور ایسی نفس سے جو بھرے نہ جتنا بھی مل جا رہا ہے قیناتی نہیں ہو رہی ہے سکون ہی نہیں مل رہا ہے اللہ ایسی نفس سے پناہ چاہتا ہوں وَمِنْ عِلْمٍ لَا لا ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے یہ الگ نبی وسلم دعا کرتے تھے بہرحال بہت ساری دعائیں تھیں کچھ دعائیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ دی ہیں دعاؤں کی بہت ساری پیاری پیاری کتابیں آتی ہیں بندے کو دعائیں کثرت سے یاد بھی کرنی چاہیے اور صبح و شام کے معمول میں دعاؤں کو رکھنا چاہیے خاص طور پہ رمضان کا مہینہ تو دعاؤں کا مہینہ ہے سورہ بقرہ میں جہاں سیام کا ذکر آیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے تو مختلف دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی ثابت ہیں وہ کرتے رہنی چاہیے خاص طور پہ اس وقت ہندوستان کی جو حالات ہیں تو بہت ساری دعائیں جو دشمنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے ہیں ان دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اپنے والدین کے لیے صبح شام دعا کرنی چاہیے ایک معمول آپ بنا لیں کہ صبح شام جو ازکار پڑھتے ہیں اس میں لازمن یہ رکھیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں اس کو ان کو بھولے نا ان کا ہم پر بڑا احسان ہے تو اس کو معمول بنا لے بالکل کہ والدین کے لیے تو دعا کرنی ہے. جیسے صبح شام ذکر کرتے ہیں ویسے والدین کے لیے دعا کریں پھر اپنی قوم کے لیے اپنی ملت کے لیے اس امت کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مصیبت کی یہ بادل چھانٹ دے اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے وقت ختم ہو گیا اسی پر آج کا درس ختم کرتے اقولا وسطر اللہ علیہ المسلم وسطر انحیم و اخر الداََ الحمد اللہ ابین سبحان اللہ وبیحمد اک اللہ ما وبحمد انت ونتا استغفر کا